کس ٹاپک کو چلانا ہے یا کسی ٹاپک اسٹارٹ کرنا ہے میری لینی ہوں اور اسی طرح مجھے چین کرتے ہوئے آپ کبھی کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں اس کو ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لائف کے طور پر جو کے پاکستانی وقت کے مطابق مانل کے ٹین پی ایم اور لماز پانچ روپیہ ٹین پی ایم کر دیجیے گا ٹائم کو پاکستانی ٹائم کے مطابق کیونکہ کتنے لوگ باہر رہتے ہیں پاکستانی ٹائم ضرور جاتے ہیں تو پھر آپ کو فون کرنا کا آغاز کیجیے گا جو کے तो कल टेस्ट जो हमका था अनाउंस किया जाएगा हमारी तरफ सेम आपका कल का मनावे तो अभी आपने कहा कि डेढ़ घंटे में आपको इनशाला कन्फर्म कर देंगे तो उसके बाद फिर कुछ सुविधा भी आइए आपको कुछ और कहना है सुखी रहना है आइए आप टाइम से नहीं है نیسل میٹر جو ہمارے دوسرے میرے صاحب ہیں تو میرے خیال سے میں ہی ہوگا یا صاحب ہوں گے یا ایک میسم کیا وہی ہے کیونکہ اس وقت جو ہے ایک سی بات یہ ہے کشمیر میں یاد ہو رہتے ہیں میں اس علاقے میں میں آپ کو تمام دوستوں بتایا میں ایران میں اور یہاں جو وہ کافی میٹ کی پرابلم ہے اور آج بھی کافی پرابلم رہی اسی وجہ سے مجھے نک ڈو ٹرین کرنا پڑا تو اس کے بعد جو ہوتا ہے میرے پہ اس کے بعد بہت سنا لگے انسان کے بعد جیسے بچے ہیں ہو سکتا ہے سارا نہ کرے کوئی مریض ہو جاتا ہے کوئی حادثہ پیش آ کا کوئی مشکل ہو جاتی ہے تو اگر और رحمان رحیم تو برادر میں گزارش یہ ہے کہ میں تو چونکہ جب آپ نے موجودات کو طے کیا کہ میں ادھر نہیں تھا میں رات ہی سفر سے ادھر آیا بھائی صاحب آنے کے کوشش یہ ہم کو بتائیں ہم اس کے ساتھ پھر بات چیت کرتے رہے تو اب آپ جو ہے نا وہ یہ موضوع ہے اس کو مشخص کر کے جو ٹرم رکھنا ہے جو ٹرم رکھنا ہے وقت وہ فوراً مقرر کریں تاکہ اس کی بات ہو جائے بات کو مزید لمبا نہ کیا جائے تو وہ خرچے کریں مگر یہ موضوع ہے برابر علیہ اسلام کی طرف سے وہ اگر مدل ہیں تو وہ اس کو دلائل دیں ہم سننے کو تیار ہیں نہیںف اور ہمارے راجا بھائی نے یہ کہا کہ بھی آپ ڈیسائڈ کرنا چاہیں ہم لوگ ابھی آتے ہیں اور آپ بات کر رہے ہیں جو بھی اب یہ دونوں علما ہزار ڈیسائڈ کرنا چاہیں اسی حساب سے اب ڈیپیشن چلیں گے کیونکہ جو آپ نے ٹاپک کی وجہ سے کیسے لگائی تھی اس میں ٹاپک کا کہیں کوئی ذکر نہیں سنا کسی نے تو اگر آپ پازڈ ہوں گے تو ضرور ٹیکس چلائیے اگر کنٹینیو کرنا ہے تو ان دونوں علماء آزادی گفتگو کرنے دیجیے شکریہ رحمٰن الرحیم اسمرات وسلم رسول اللہ یہ کہاں کا کہ انصاف ہے کہ خود ہی مناظر بنتے ہیں اور خود ہی جج بنتے ہیں اور فیصلے سازر کرتے ہیں تو اس حوالے سے ایک ہیرا پھیری یہ کی گئی ہے کہ ایک نئے موضوع کی طرف قدم بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے جبکہ اس سے پہلے کلمہ شریف اور ازان کے حوالے سے بات چل رہی تھی تو آپ سب حضرات نے دیکھا اور سنا کہ مولو صاحب گالی دے کر بھاگ گئے داڑی مونڈنے کی بات کی ہم نے جواب دیا تو پھر ان کو بڑا غصہ آیا تو اس حوالے سے جب تک کلما اور اذان کے بارے میں یہ بات تک مل کو نہیں پہنچتی اگلا موضوع بالکل نہیں چل سکتا تو جو اذان سنائی تھی اور جو کلمہ میں سنایا تھا دے اے ہی ہُو بہو بحت قزائیا مکمل طور پر اپنی کسی کی موت پر کتاب سے کسی اپنے جن کو امام معصوم کہتے ہیں ان سے ثابت کریں یا قرآن سے ثابت کریں پھر اگلا موضوع چلے گا ابھی یہ تو ہے کہ موضوع ابھی شروع ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے کہ اس موضوع کو جو مدین ہے جن کے بارے میں آپ وہ بھی اپنی خلافت کو خود ثابت نہیں کر سکتے کے آپ تو چھوڑیں اگر آپ اسی بات پر ذہر ہیں تو جیسا کہ ہمارے یاسر بھائی نے کہا تو کہ ہمارا بھی آپ سے ایک سوال ہے وہی جب تک ہم اگر یہی بات کرتے تو یہ بہت شروع ہو ہی نہیں سکتی تھی یہ تو ہماری اللہ غلطی سمجھے کے باوجود اس کے کہ ابھی تک ہم آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ کسی سہابی کا اپنے بارے میں بتا دیں کچھ نہ کہ میں عادل ہوں ٹھیک ہے تو وہ اس کے باوجود ہم نے اگلی بار شروع کر لی اس لیے کتابیں جو لوگ یہاں تشریف فرما ہے ان کا وقت رائے اور وہ یہ نہ کہیں کہ لوگ ہسدرمی اور دل سے کام دے رہے ہیں اور رہا یہ مسئلہ علیم ولی اللہ اور اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ اپنی موت پر کتابوں میں دکھایا تو آپ کے حوالے دے دیے گئے اور کہا یہ کہ آپ نے ان حوالوں نہیں مانا تو ہم کیونکہ آپ ہمارے को کو ہی نہیں مانتے تھے ان کی بات کو کیسے مانیں گے اگر آپ ہمارے مگر بیٹھ کو مانتے تو پھر آپ کو حوالے دینے کی ضرورت نہیں تھی یہ حوالے ہم جائیں گے سن رہے ہیں تو قبل آپ کے سامنے ہم نے یہاں حوالے دی ہیں وہ سن رہے ہیں انہوں نے فیصلہ کر دیا وہاں پر قریب ابھی یہی لگتا ہے کہ بات آگے بڑھائی جائے لیکن اگر آپ کو یہی سوالی جس ہاں ہم یہاں پر جتنا ہم ہے ہم مطلب نہیں ہیں کہ جو یہ موضوع عدالت کے صحابہ پر بار کیا وہ ہماری مرضی سے نہیں چھوڑی گئی آپ نے جانچ और ہے اسے اور آپ آس نے جانچ چھڑانی ہی تھی اور ابھی جو مرنا شروع ہونے والا ہے یہ عدالت کے صحابہ سے بھی سخت پر ہے ہاں چونکہ یہاں پہ سر ہم دعوی سابت نہیں کر سکیں گے دلیت کی بات ہے دعویٰ ہی ثابت نہیں کر سکیں گے تو جی, اِن باتوں میں نہ پڑھیں ہر درمی نہ کریں آپ داوی داوی یہ ہمارا حق ہے جس کا پہلے ہمارا ہمارا بتا دیں تو ہم آپ کے آپ کا سوال پڑھ کے جو بھی ہے سب کتابوں کے نام دوبارہ لے لیں گے آپ نے کہا کہ کسی معصوم نے یہ کلمہ جس کا آپ نے پڑھا پڑھا ہو تو انہوں نے مالی سب پہن کا آپ کو حوالہ دیا تو آپ نہیں مانتے کتابوں کو تو ہمارا کیا قصور ہے آپ اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہماری کتابوں کو کیا مانیں گے تو مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہٹ برمی سے کام لینا ہے اور یہاں پر یہ ثابت کیسر سب لوگوں نے کی ہے ہم نے کی آپ نے بھی ہم روزانہ چلائیں گے یہ مسئلہ نہیں ہے اگر آپ ہر درمیٰ ملکی شروع میں تو ہم بھی اڑے رہیں گے سوال ہے اس سوال کا پہلے جواب دیں تو آپ کا ہت بنتا ہے سوال کا جواب دیں جو پہلے ہم نے آپ سے کیا آپ کا سوال پوچھا گھنٹہ پہلے آپ نے سوال کا جواب دیا ہے آپ ہمارے سوال کا جواب سوال سوال کی طرف ہی نزیز تربیت ثابت نہیں کر سکے تو Same, دا حابد آپ ہمارے اور آپ آئے جس طرح کے اوپر لیا جی نگر سے ہوگا تو ہمارے اگر وہ کرنا چاہتے جس میں نہیں تو اسی پر بات اس وقت تک نہیں ہوگی ابھی نوجوان پر جب تک آپ ہمارا جو دعویٰ کر دیں دعویٰ آپ کا ہے ہاں کو سال سنا بات نہیں ہوگی لیکن اگر بات اگلے موجود کرنی ہے تو جھٹتا بسم اللہ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب نے سفر بھی کیا سفر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں بات ہوگی کو کیا جائے گا بھائی اور شبری بھائی کریں گے پیس آپ جو ہے چلنا ہوگا اور ہمارے جو خلافت خلاف کا کیا جاتا ہے لگائی ہے یہ جس وقت آپ نے دو ٹاپک دیے تھے میں نے اس وقت آپ نے کہا تھا کہ یہ دو ٹاپک نہیں ہے یہ تین ٹاپک ہیں یہ آپ کی ہماری آسر وقت کی پیرویٹ میں بات ہو رہی یہ جو آپ کیسے سنا رہے ہیں یہ ہے ایک ٹاپک ڈسکس ہوا چیٹ کیا اس کے بعد دوسرا ٹاپک ڈسکس ہوا آپ کا آپ یہی بول رہا آپ اس کو چوتھا نہیں کہہ رہے تیسرا کہہ رہے ہیں چاہے آپ اس کو تیسرا کہیے یا چوتھا کہیے جو بھی ہے نیا ٹاپک اب ڈسکس ہوگا تو کیسے ہوگا یا یہ ٹاپک یہیں سے ختم ہونا ہے ان اس چیز کی گفتگو ان دولو آزاد ہونے دیں پہلے بحث ہے ٹاپک کے بن تو <تصفح> آر آر <آسس> <بلاد> اس بحث کو الاؤ کریں تو بہت اچھا ہوگا کریں ہم نے دو ٹاپک دیے تھے ہمارے جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہوں میں نے یہ ضرور کہا कि आपने दो टॉपिक एक साथ दिए और दौरान मैंने कहा एक टॉपिक दिया आपने दूसरा टॉपिक मैंने जो बयास किया है वो कलमा और अजानी टॉपिक मैंने आप लोगों का बयान किया कि जो आपने आने के लिए ये मैं यहाँ पे भी कहा और जो अपने पेपाया वो भी मैंने भी करा है यह नहीं है कि तीसरा या चौथा छा बने का एक टॉपिक जो अभी हो रहा है और इस्टुडेंट चौथक कंडीशन के एक टॉपिक पांच घंटे तक उसको एडम डिस्कस करेंगे पांच घंटे के बाद वो उजमा अगर आप डिसाइड करेंगे कि ये टॉपिक खत्म होना चाहिए یہ دوسرا ٹاپک شروع ہونا چاہیے پانچ گھنٹے سے پہلے بھی کچھ ٹاپک ختم ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ ختم کیا گیا جو بھی ہے تو یہ ٹاپک آڈر میں کہہ رہے ہیں ختم ہو گیا تو آپ گھر میں کہنا ہے نہیں ختم ہوا تو ان دونوں میں تیسرے ٹاپک کی یا چوتھے ٹاپک کی میں بات کر رہا ہوں میں نے ہو سکتا इससे पहले अपने आपकी उस बात की तरवी कर दी है की आपने दो टॉपिक किए तहरीज कुरान कलमा पहला टॉपिक तहरीज कुरान दूसरा टॉपिक कलमा और आजाद हमारे नजदीक हमारे उल्मा के अंडरस्टैंडिंग के तहत ये तीन टॉपिक है आपके अंडरस्टैंडिंग के तहत ये दो टॉपिक है अब जो डिस्कशन आगे बढ़ेगी वो इस, इस पे बढ़ेगी इस वजूब पे बढ़ेगी आया اب یا یہی ٹاپک ڈسکس کیا جائے تو وہ گفتگو صرف اب جو ہے نیا ٹاپک شروع ہونا جائیے جس کا عنوان خلافت خلاصہ ہے اگر آپ کو یہ منظور ہے تو آپ آ کے دو میں بتا دیں اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو آپ یہاں پہ کہیں کہ آپ جواب نہیں دے سکے تو ہم بھی آپ کے پچھلے ٹاپک کے متعلق کہ اور کہتے ہیں کہ آپ اگر اس کو اسی سے اڑ جائیں گے اس پہ تو ہم آپ کو پھر اس پچھلے پہ لے جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس زبان نہیں ہے یا ہمارے ہمیں یہ چیزیں کرنے نہیں آتی ہم چاہتے تھے کہ پاس کو بڑھایا جائے پاس کو منجمند نہ کیا جائے اور پاس کو آگے لے کے چلا جائے اور اگر آپ اس کو چاہتے ہیں کہ یہیں پہ آپ رک جائیں تو آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو دلائے بھیج دیے گئے ہیں اور آپ پورے موجود ہیں اب آپ کہیں کہ نہیں نہیں یہ دلائے نہیں تھے یہ کچھ بھی نہیں تھا یہ پورے نہیں ہیں تھوڑے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے تو یہ آپ کی اپنی ایک مرضی اور آپ کی ایک فہم ہے آپ نے خود آپ کے مورتی سامنے کہا تھا صرف آدھا گھنٹہ میں اس پر لینا چاہتا ہوں اور ڈن کر کے کہا تھا یہ نہیں تھا کہ اس کے پاس وہی ٹکٹ بنائی جائے گی جو کہ مثلا میں پانچ گھنٹے والی تھی اگر یہ ٹرن ابھی آپ رکھتے ہیں یہی وہ جو شرط آپ رکھتے ہیں ابھی کہ مطلب جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ اب ہم فیصلہ کریں تو وہ پانچ گھنٹوں کے بعد فیصلہ آپ کو کرنے کا حق بنتا تھا اب آپ کو بالکل حق نہیں بنتا کہ آپ یہ کہیں کہ اب اسی کو شروع کیا جائے کیونکہ صرف اور صرف صرف اور صرف کیا تھا کہ آپ کو آپ نے آدھا گھنٹہ خود بخود میم کیا تھا اور آپ نے کہا تھا بہت زیادہ آدھا چند ہم آدھے گھنٹے سے بھی کام اسے ختم کریں گے تو آپ آپ اس کو ختم کر چکے ہیں آپ کے جوابات مل چکے ہیں آپ کو کوئی کسی قسم کا حق نہیں کہ اس ٹاپک پہ آپ آگے بات کریں تو آپ بات ہوگی خلافتیں خلاثاتے تو آپ آئے مائک پہ آپ نے اس کے بارے میں بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ برا توجہ کریں اگر انسان سے کام رہنا ہے اگر خود منفرد بنتے ہیں تو بن جائیں اگر سننے والے ہی منفرد ہیں تو پانچ گھنٹے گفتگو ہوئی کہ ہم نے چھ گھنٹے بڑھ کے اور ٹائم پانچ گھنٹے پہ آئے پھر بھی آپ اس بات کو پھر دوہراتے ہیں پھر ہیں تو قلعہ معذر صلاح قرآن کی ایسے پڑھی آپ نے نہیں تسلیم کیا آپ نے مناب کو نے ایسے پڑھی صاحب جسما کی وہ بھی غلط کیا ہر ایک چیز کی بات ہو چکی ہے سننے والے خود مل سے اگر آپ مل بننا چاہتے ہیں تو ہم بھی ملک موجود ہیں آپ نے منہ میٹھا نہیں بننا چاہیے فیصلہ سننے والوں سے ہم نے تجویز بھی پیش کی تھی دو وکیل ہوں من سے مزاج دو جج ہوں وہ فیصلہ کریں ایسے تو بات چلتی رہے گی ہم دلال دیں گے کوئی ترین نہیں پیش کی تو آپ نے اپنے قلم اور اعظان کے لیے کون سی قرآن قید پڑھی ہے اصول اربا میں سے کون سی کتاب کا حوالہ دیا اصول اربا میں سے کمال ہے آپ جس کا نام لیتے ہیں کبھی تو آپ کہتے ہیں ہم بچتی ہے ہی اصول کافی بالکل کن نمر فارے ہے کبھی اپنی ساری کتابوں سے میں مول لیتے ہیں کبھی غیر معروف کتاب آپ لیتے ہیں بات یہ نہیں کہ علی زلی نہیں غلی اللہ ہے بات یہ ہے کہ کلمے کا جج ہے اذان کا جج ہے ہم نے آپ کے اصول اربع سے پیش کیا اضافہ کرنے والے لانتی ہیں اضافہ کرنے والے لانتی ہیں یہ ہر بھی آپ کے گھر کا اپنے گلے میں ڈال لے شیشہ بھی اپنے گھر کا ہے اپنا چہرہ خود دیکھتے کریں پیسے آپ بھاگتے ہیں اس کا جواب نہیں آیا جواب خود ہی کرنی ہے خود ہی فیصل بننا ہے پھر ختم کریں سامنے پھر آپ ضرورت کے ہی ہیں خود ہی فیصل بنیں خود ہی جج بن جائیں خود ہی انکار کریں قرآن کو تسلیم نہ کریں ضعیف رواج آپ پیش کریں جس کی ہر عشہ صحیح وہ رواج آپ پیش کریں اور اپنے آئما کو بھی جواب دے رہے ہیں آپ جناب والا اگر ضد کرنی ہے تو آپ کر دے رہے ہیں اگر فیصلہ عوام سننے والوں پہ ہے تو ہو چکا دونوں موضوع پہ ہو چکے تو آپ پھر تعریف قرآن کو لے ہیں یہ جناب مرض اور توجہ پر لیں نور عقل سے کام لیں کہ عدالت جو ثابت کرنی تھی تو پہلی مرکزیل قرآن نہیں مرکز دل قرآن نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ کہہ دیں وہ تو بات ضمنی طور پہ آئی کوئی مستقل موضوع نہیں تھا کہ صحابہ کی رضا پسندیدی تقوا طہارت جنتی ہونا کل کے کل کا باعثی ہونا قرآن سے ثابت ہے یا نہیں قرآن مانیں گے تو ثابت ہے قرآن نہیں مانیں گے تو ختم وہ تو ضمنی طور پہ بات آئی کہ اس بات مسئلہ کے لیے اس بات نوریہ کے لیے وہ تو دلیل کے طور پہ ہوا تھا آپ نے آئماں کا اپنے کا جواب نہیں دیا تسلیم کر لیا قرآن کو تسلیم کر کے سپتاری سے مانگی کرتے رہے ہیمد میر کا مر منافق تھا اپنے صاحبہ کو بنا دیا اس سے بڑھ کر کیا دیا گزب کا غلط غلط کا منافقین کے لیے تھا اپنے صاحب چپا کر دیا اس کا کوئی علاج ہے جد کا کوئی علاج نہیں آپ خود جج بنتے رہے ہمیں کوئی بولنے کی ضرورت نہیں اگر فیصلہ عوام پہ ہے تو عوام پانچ چھ گھنٹے میں سمجھ چکے کہ قرآن کس کے ساتھ ہے دس گھنٹے قرآن کس کے ساتھ ہے قرآن واضح کس کے ساتھ ہے قرآن صاحبہ کے رضا کے پھول برسا رہے یا نہیں قرآن ہر شادی کو جنتی فرما رہے یا نہیں قرآن نہیں کہتا صحیح کو حسنات سے تبدیل کر دیتے ہیں کوئی جواب آپ نے نہیں دیا جواب کہتے ہیں جب آپ جواب ہی نہیں دیتے پھر بابا بار ایک بات دوہراتے ہیں ہماری ہر درکتیں کوئی دلیل بھی نہیں دی کوئی دلیل بھی نہیں دی جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو اصول اربا میں سے آپ کلمہ نہیں ثابت کر سکتے اذان بھی ثابت نہیں کر سکتے آپ ہم اس کی تردید کے لیے آپ کے اصول اربا میں سے اضافہ کرنے والے کو لانتی ثابت کر چکے حد ہو گیا اس کا بھی جواب بھی آپ نے دیا پتہ نہیں کیوں بات ہے کلمے سے آپ کو کلمہ پسند نہیں ہے آپ کو اذان پسند نہیں ہے راجا صاحب سے مطالبہ تھا آپ کلمہ سنائیں تو راجا صاحب نے کلمہ نہیں پڑھا کسی اور سے پڑھوایا تو راجیہ کا کلمہ اور ہے کسی اور کا کلمہ اور ہے راجے کی اذان اور ہے کسی اور کی اذان اور ہے خدا کے لیے انصاف کریں ضد کام نہیں دے گی ہمیشہ بولتے میں کام نہیں دے گا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو چکا نہ آپ جج بنتے نہ آپ جج سننے والے جج خود موجود ہیں تو قرآن کس کے ساتھ ہے کلمہ کیسے ثابت ہے کیسے ہم ہاں وقت ضائع کرتے ہیں آپ ضد کرنی ہے تو میں ہے کہ پانچواں منٹ جو ہے تقریباً پچہتر سیکنڈ کری اوپر گزر گیا پتا نہیں چل رہا کہ پانچواں منٹ جو ختم ہو گیا ہے میں یہ نان ساکے تو خدا دیکھ ہی رہا ہے اور وہ کرے گا بات یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ نے ابھی بھی اپنی گفتگو میں یہ ثابت کر دیا کہ آپ نے ہاں, متعلق یہ کہا کہ اللہ ان سے راضی ہوا اللہ ان سے یہ کیا ان کے لیے یہ ہوا آپ نے ابھی بھی عدالت کا نام نہیں لیا جو آپ کا متحاح ہے اور سارے لوگ سن رہے ہیں اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے کہ ابھی بھی آپ نے چار چیزیں کہی ہیں یا پانچ چیزیں کہیں عدالت کا ابھی بھی نام آپ نے نہیں لیا اور آپ اس طرف ابھی بھی پسپا ہو گئے کہ ابھی بھی آپ عدالت کا لفظ آپ کے منہ پہ آتا ہی نہیں ہے جو آپ کا اصل مدعا ہے اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ میں نے عدالت ثابت کی ہے رضایت جو ہے خدا کی ثابت جو ہے وہ کر رہے ہیں تو خدا جب کسی سے راضی ہوتا ہے تو بعد میں ناراض بھی ہو سکتا ہے اس میں کوئی شخص نہیں بخاری جس کی والد حدیث ہے کہ ہم نے بیت کی تھی اور بڑا عظیف کی روایت ہے باقاعدہ وہ کہتے ہیں کہ سوچ رہے ہو کہ ہم نے جو بیعت کی تھی ہم نے اس بیعت میں جو ہے وہ بقاعدہ میں جو کچھ رسول کے کیا تم جانتے ہی ہو تو اب یہ آپ اگر اس بات کو دوبارہ شروع کرنا چاہیں گے تو میں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ جو آپ رڈ لگائے ملاقین وقت بھی آئے تھے آپ جو ہے وہ آپ سے چسپان کر رہے ہیں تو یہ روایت سنیں حضرت عمر جو ہیں انہوں نے کئی مقامات پہ خدا سے کسی مناسب منافق کی گردن اڑانے کے لیے کہا اور رسول نے کہا کہ اس کی گردن مت اڑاؤ کیوں نہ اڑاؤ تو آپ سنیں رسول خدا کا کہ لوگ کہیں گے کہ محمد اپنے اصحاب کو قتل کرواتے ہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے آپ روایتوں کا تشرو سے انکار کر رہے ہیں تو آپ دیکھیں کہ خود جو ہے اور کہتا رسول خدا فرماتے ہیں کہ عمر اس کی گردن مت اڑانا عمر میں کب کیوں یہ رسول اللہ پر یہ منافق ہے کہا نہیں یہ میرا صحابی ہے یہ میرا صحابی ہے اس کو میں صحابی ثابت کر رہا ہوں آپ کہہ رہے کہ ان سے آیتیں جو ہیں ملتی نہیں ہیں قرآن کہہ رہے اکثر یہ فاطق ہے قرآن یہ جی کہہ رہا ہے اکاپ کلن کا لفظ لے کے آپ وہاں تکوے کی دلیل تو دیکھیں قرآن تکوے کی دلیل کیا دے رہا ہے قرآن تکوے کے بارے میں کہتا ہے کہ اس کے امان قبول ہے جو تکوا اختیار کرے جو زہد اختیار کرے اگر زہد اختیار نہیں کرے گا کوئی تو وہاں اس, کو, اس کے امان قبول نہیں ہے اور اس نے کہاں پہ تکوا جو ہے اختیار کیا ہے اور آپ امام فخر الدین اعظم کی تفسیر تو جا کے پڑھیں کہ تکوا جو ہے وہ کون اختیار کرتا ہے جب صادقین کے ساتھ ہو جاتا ہے آپ دیکھیں یہ میں آپ کو سناتا ہوں بخاری شریف کی روایت ہے یہ عمر ابن خطاب سے خطاب نے رسول اللہ سے عبداللہ ابن ابھی ابھی جو مناسب تھا اس کی گردن مار دینے کی اجازت مانگی تو رسول خدا نے کٹ جانے دو تاکہ یہ لوگ نہ کہ محمد اپنے اصحاب کی کو قتل کراتا ہے یہ صحیح بخاری جل نمبر 6 صفحہ نمبر پینسٹھ کتاب الفضائل القرآن سورہ منافقین داریش اصحاب اشاکر میں یہی روایت موجود ہے اب مجھے یہ بتائیں مفتی صاحب کہ یہاں پہ رسول خدا اپنے صحابی کو منافق کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے یہ واضح کریں میرے لیے بخاری کی حدیث یہ اور بخاری کی جو ہے کی اس کے بعد ڈالا جائے گا آپ بھی اس کا بتائیں کہ رسول خدا کو بادشاہ قرآن میں آپ کو پتا ہے آپ قرآن کو بات کر کے اپنی طرف سے پیش کر رہے ہیں رسول خدا کہ میرے صحابہ میں سے بارہ مناسب ہے لاہور کے میرے پاس مت ہو جاتا رسول خدا میرے پاس جو ہے ایک دوسرے کی لکھا میں مت کیا خدے صاحب کافی ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں منافق ہونے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ بارہ منافق ہے میرے ساتھ کے اندر کی واضح عیم ہے تو آپ اس کو کیوں چھوڑتے ہیں مودی صاحب کی اس پہ نہیں آتے آپ ابھی اپنی تفصیلیں آپ بیان کر رہے ہیں اور اپنی کس کس کی کہانیاں آپ بیان کر رہے ہیں آپ نے لاجا ہے اور آپ کو کتنا مزہ نہیں ہے کیا صوبے حدیث کیا ہیں ہر چیز کا آپ حقیقت کا کر رہے ہیں ہر کو توڑ کے کر رہے ہیں آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ حدیث رہی ہے وہی کر رہی ہے اس نے خدا دانت کرے ہے وہ صحابہ تصدیق کرے آپ نے کہا تو سب سے پہلے یہاں معافیہ کا حدیث بتایا تھی کہ خدا کرے جو ہے وہ معافیا کرتے اب اٹھاتے ہیں یہ جو نہیں کرتے کرتے تو نہیں باغیہ دنانوے اور آئیے اوپر کو کہہ رہی ہے لیکن اسی کو ختم کرنے کے نہیں ہے خودیوں کی آپ کو بتا دیں اس کے بعد ہے اس کے بعد اتنے خاص ہے اور کل طرف پکے آپ کل میں آزان کی بات کو چھوڑ کے پیچھے ریواس کو جاتے ہیں چھ گھنٹے سے آپ کا پیٹ نہیں بھرا چھ گھنٹے حملہ کا پیر آپ کو اطمینان نہیں ہوا ہم قرآن پڑھتے رہے کل ہوسڑا آپ کو کل طرف سے اعتبار نہیں آیا اٹھارہ طرف قرآن سے پڑھا بہت بڑے متقی جب آپ کہتے ہیں بڑے مستقی تو بڑے فاسفر فافق انداز اکثر فاسق ہے خواست. پھر بارہ منافق تھے تو بارہ کے علاوہ کھڑے منافق ہوئے نا بس کھڑے مامن ہوئے ان کو آپ مومن کے نہیں مانتے میں نے مجھے پتہ تھا کہ آپ ہم خر تاریخ کو لے کے آئیں گے بات لمبی کریں گے آپ ہمیں سر سنانا چاہتے ہیں اب ہمیں گالیاں سنانا چاہتے ہیں ہم قرآن سناتے ہیں ذرا آپ خود اکرار کرتے ہیں آپ قرآن کی طرف جاتے ہیں بنا جائے قرآن کی طرف قرآن کو چھوڑ دیں تو آپ کی بات میں قرآن محرف ہے قرآن قابل قبول نہیں رابی کی کوئی حقیقت نہیں کلام خدا دیتا بات ہو چکی پھر آپ اس کو دوہراتے ہیں پھر آپ اس کی طرف جاتے ہیں قرآن کی عیتیں بھی ہو چکی جب آپ نے ضد کرنی ہے قرآن تسلیم نہیں کرتے صحابہ سے اللہ راضی نہیں ہے یا صحابہ جنتی نہیں ہے جب قرآن کیا منکر ہے پھر بات کریں گی کیا ضرورت ہے اب کوئی ضرورت نہیں ملتی جو قرآن سے. یہ سارے کے سارے سمجھ رہے ہیں بخاری قرآن کے برابر نہیں بخاری معصوم نے بخاری کا استاد رہی ہے بخاری میں عمران محتاب رہی سر خواہ موجود ہے اکثر حدیثیں بے شک صحیح ہیں لیکن بات پہ جرا کٹا بھی ہوئی ہے تو آپ جرا کٹا پہ آتے ہیں تو پھر اصول حدیث جانا ہوگا اب موری جازی آپ کے خود تو ڈر باقی آپ ثبوت دیتے نہیں اور کلمہ اذان کی بات چھیڑ گئی تھی اس نے آپ واپس اصول اربا میں سے ایک کتاب کا آپ نے حوالہ نہیں دیا کہ یہ کلمہ فلاح ہماری کتاب میں موجود ہے یہ کلمہ یہ اذان فلاح ہماری کتاب میں موجود ہے ہم اس کلمے کی اذان کی تردید اصول اربا سے پیش کرتی ہے آپ کی بنیادی کتابوں سے ایسی باتیں کر رہے ہیں آپ اگر ریب ہی کرنی ہے تو آپ کرتے گئے ہوتی جج بنتے ہیں تو بے شک بن جاؤ مطلب سننے والے سن رہے ہیں اور الحمد جاگ رہے ہیں بالکل جاگ رہے ہیں راجا صاحب آپ نے کرما نہیں سنایا راجا صاحب آپ نے اذانب نہیں سنائی اذان کے لیے اور کو منتخب کر دیا اچھا <سؤال> راجا صاحب غیر کر دیے ویسے تو ہم تو بیٹھے ہیں نہیں کبھی اتنی زندگی ہو جاتی ہے کبھی کوئی بہانہ بنا کے چلے جاتے ہیں ہم تو اسی طرح بیٹھے ہم تو ایک دفعہ بھی نہیں اسے نماز یہاں کمرے میں پڑی ہے حضرت علی کہتے صدیق نہیں پہ چلے گئے آپ ان کو یوں نکالتے ہیں آپ کو کی گالی برخافی ہو چکا اور اولاد کولنا حق کا بر حق موقع یہ جو ہے شمری صاحب یہ جو ہے اپنے قرآن کی آیتوں کا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس لیے جو ہے اب ان سے بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وقت ضائع کرنا ہے ہم جب دلائل دے رہے ہیں تو ان دلائل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم نے ان سے جو دلائل مانگے ہیں کہ جو کلمہ اور آزان جو ہے اپنی کتابوں سے حوالوں کے ساتھ صفحہ نمبر اور کتاب کا نام اور صفحہ نمبر معتبر کتاب ہے ان کی اصولیں کافی اس سے دکھائیں کیونکہ یہ ان کی اپنی اصول ہے ملا اعظر فقی وہ جو ہے اس سے دکھائیں کہ بھئی یہ ان کا کلمہ اور یہ آزان ہے تو اب یہ دلائل نہیں دے رہے تو اب بات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے وقت ضائع کرنا ہے انت. شبلی بھائی آپ آئیں اور اس سے بات کریں اور اس کو اب ختم کریں رحمان بھائی میں اطلاح کیا پانی والا کام تو نہیں کر رہے تو آپ کی طرف سے تین لوگ تو ہم نے ایسا نہیں کہا کہ ہم چھوٹے چھوٹی باتوں کی طرف وہ لوگ تبدیل ہوتے ہیں جن کے پاس تلاب نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں آپ سارا پاکستان اپنے طرف سے بلوا لیں کیا ہے جس کو بلوانا چاہتے ہیں یہاں لے آئے وہ بولیں ہمیں ہم تو کہتے ہیں امام بابا منیشا کو لے آئے وہ بول دیں بھائی ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اگر ڈرتے تو تو آپ کے روم میں آ کے باہر نہ کرتے حالانکہ جو کچھ بھی یہاں ہوا وہ سب نے دیکھا لیکن آپ بار بار ایک بات کو زور دیے جا رہے ہیں جب آپ زور دے رہے ہیں تو ہم زور دے رہے ہیں کیونکہ پہلا سوال ہمارا تھا اور رہا یہ مسئلہ کہ آپ یہاں پر موجود لوگوں کو جو بیچارے بولے والے ہیں ان کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ہم سب صحابہ کے بارے میں یہ نظریہ رکھتے ہیں نہیں ہمارے عالم دین نے بار بار اپنی بات میں یہ کہا کہ با صحابہ کا آج کا نقطہ نظر یہ تھا سب صحابہ جنتی بھی ہیں نقتیر بھی ہیں صحابہ نظریہ تھا ان کے سزائے صحابہ نظریہ نہیں تھا ٹھیک ہے جو مرضی رکھا گیا تھا وہ عدالت رکھا گیا تھا سزائل نہیں رکھا گیا تھا بردوست عدالت اور سزائل میں فرق ہم <تصح> نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ عادل ہیں تو اس بات کے بارے میں دلجیے اس کا دعوی تو ثابت کر دیں تاکہ آپ کی اس کے بارے میں دلوزیاں کام آ جائے وہ کسی طرح ہے کہ گواہ چست اور مدعی سست وہ تو بعد اپنی عدالت کا کر نہیں رہے اور آپ ان کی عدالت کو سبے جا رہے ہیں وہ اپنے باپ کو عادل کہہ نہیں رہے اور آپ ان کو عادل جا رہے ہیں اور پھر ہم نے دوسرے آپ سے سوال کیا منڈوال تھا لاجیکل سوال تھا کہ جو آیتیں آپ ان کی پڑھ رہے ہیں بتا دیں سب لوگ خطرہ سے کسی تفصیل سے کہ یہ عدیث آیتیں ہیں ہے کہ میں صحابہ قرآن کی اس عادت مطابق ہیں سب کے سب صحابہ یہ آپ کا نظریہ ہے تو آپ اس نظریے پر دلائل تو مائم جو دلائل آپ نے قرآن کی آیت پیش کی ہم نے آپ سے پوچھا کہ یہ قرآن کی جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں اس آیت کو آپ صحابہ پر منتقل خدا کے ندیش کے تحت کر رہے ہیں یا خود صحابہ کے شاید تو میرے پوچھے آیت ہماری شان میں اس آیت کے مطابق ہم عادل ہیں یہ منتقی بات ہے اور اس کے شرائط اس کے مخالف پوری تاریخ اسلام میں اور پوری حدیث میں ملتے ہیں جیسا کہ آپ نے خود کہا کہ یہ بخاری میں حدیث موجود ہے کہ بارہ صحابہ میں سے نفظ شہادی بھی ہے منافق بھی ہے اور دوسرے میں نفس سہادی بھی ہے نفس جہنمی بھی ہے اور یہ ٹائپ کی جو باتیں عبداللہ بڑی والی بات میں نفظ شہادی بھی ہے نفس منافق بھی ہے آپ سے سوال کر رہے تھے کہ آپ کا جو نظریہ ہے کہ سب صحابہ عادل ہیں یہ تو آپ کی کتابوں سے سابق نہیں ہوتا ہاں آپ یہاں کہہ دیں کہ سب شحابہ عدل نہیں ہے تو ہمارا مدعا ہم اس مدعا میں آپ کے ساتھ شامل ہیں لیکن آپ کا مجھ کا کلیا ہے کہ سب عادل بھی ہیں سب جنتی بھی ہیں ہمارا یہ دعویٰ کر نہیں نہ سب کی ہے نہ سب عادل ہے مجھے ہم آپ کے ساتھ ہیں مجھے کلیا نہیں ٹھیک آپ مجھے کا کلیا پر جو دلائل دے رہے ہیں ان دلائل کو میرا واضح روپے سامنے لائیں آپ بار بار ایک بات کو دہرائے جا رہے ہیں دہرائے جا رہے ہیں اور پتہ ہے مجھے کیا آپ اس بات کا آپ شام تک بھی نہیں دے سکیں گے لیکن اس کے باوجود کیا میں پتا تھا آپ جواب نہیں دے سکیں گے ہم نے زندگی کو چھوڑ دیا سوچ اس بات پر تو لوگ یہ نہ سوچے کہ یہاں تو حد ہٹ میں سے کام لیا جا رہا ہے اور اتنے لوگ پیش ہو گیا وہ کچھ نئی باتیں سنے نئے نرویات پر آئے آپ نے علی الملی اللہ پر بات کی ہم نے جواب دیا آپ نے نہیں مانا جس طرح آپ کا دعویٰ ہے کہ ہم نے سے پیش کی آپ نے نہیں مانی تو یہ جو کچھ کہہ رہے تھے یہ ساری رضا بھائی دوسرے بول رہے تھے بندہ وہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کی آیتیں نہیں مانتے تو ان سے بات کرنے کا فائدہ کیا ہے میرے دوست ہم نے آیات کا انکار نہیں کیا ہم نے آپ کی تسلیب رائے کا انکار کیا ہے اور ہم آپ کی تسلیب رائے کو نہیں مان سکتے کیونکہ مخالف تحریف بھی ہے مخالف قرآن بھی ہے اس لیے ہر اس کا انکار ہے آیات کرنے کا انکار نہیں کیا جو آیات آپ پڑھ رہے ہیں اس سے آپ کا مشباط کلیا ثابت نہیں ہوتا اور اگر ہوتا تو عدالت ثابت اتنی ہوتی آپ کا جو مداح ہے وہ ہے کہ عدالت ثابت کریں عدالت غائل تو نہ پڑے عدالت میں غائل میں فرق ہے آپ یہ ثابت کریں کہ گناہان قبورہ سے حتمن اور گناہان صغیرہ سے حتل امکان عدالت کی تاریخ جو بھی ہے تو آئے قرآن سے ہم آپ کو ثابت کر کے دیں گے جو آئے نبا آپ کو خبر واہد پر جس سے اسلم میں بھی باہر کرتے ہیں اور اس سے وجود ثابت کرتے ہیں وہ کس کے شاہ میں شاہ نظوج کا کیا ہے جائیں بڑا تفصیل و علامہ مجھودی کی بہت بہت شکریہ راجا صاحب میں دیکھ رہا ہوں اس کے اوپر واپس آتے ہیں دوسرا ٹاپک آپ کرنا نہیں چاہتے کاش کی مجھے پتا کیا جاتا کہ ایک ہی ٹاپک ہوگا اس پہ ہم جو دس سال تک جو ہے جرا کرتے رہیں گے والا نہیں آپ کا موقف یہ ہے کہ حدیثت آپ بات کرنا ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ قرآن کو بھی بات کرو آپ قرآن سے دور بھاگتے ہیں جو میرا خیر میں منسل نہیں ہوں وہ سننے والے جو ادھر بیٹھے ہوئے روم میں وہ کچھ سن سکتے ویسے اپنا جو بارے دیکھا وہ بتا رہا ہوں تو ابھی جو ادھر رکتے ہیں گیارہ گھنٹے آرام کرنے ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کو بھی گیارہ گھنٹے کرسی پہ بیٹھے بیٹھے کمر بھی ٹوٹ گئیں گے ادھر ہی روکتے ہیں اور آگے اب جو بات کریں گے اگر کریں گے تو یہ پہلے طے کر لیں کہ آپ بار بار جو ہے وہ پہلا جو ٹاپک تھا آگے بھی کو کیا ٹاپک سلیکٹ ہوئے تھے جو بھی ٹاپک شروع ہوتا ہے واپس اس ٹاپک پہ دوبارہ آ جاتے ہیں کیونکہ وہ آپ کا فیوریٹ ٹاپک ہے اس کے سارے دڑائی دیے جا چکے ہیں جو کہ ہم نے سنے پہلے نمبر میں ٹائم دے رہا ہوں تو اس کے بعد آپ آ جائیے جتنا بھی آپ کو ٹائم چاہیے آپ لے لیجیے گا قرآن سے جو بھی دڑائی دیے گئے آپ نے دیئے انہوں نے دیے جو کچھ دیکھا وہ سب ریکارڈنگ میں ہے اور سب ویب سائٹ پہ ہوگا اور سب جو سننے والے وہ سن سکتے کہ کیا کہا گیا اور کیا نہیں کہا گیا کہ ادھر ہی روکتے ابھی اور اس کے بعد آگے دیکھیں گے اگر آپ یہاں پہ روکنا چاہ رہے ہیں مناظرات تو بالکل میں ہمارے یاسر بھائی سے کہوں گا کہ پلیز مائک پر آئیں آپ اور کچھ جو دوسرا دن طے کرنا ہے وہ طے کر لیں یا ابھی طے کر لیں یا بعد میں طے کر لیں جیسا بھی ہے کیونکہ آئیے ہمارے یاسر بھائی بات کیے مہربانی میری آواز آ رہی ہے آپ کو بات یہ ہے کہ اب انشاء اللہ تعالیٰ بکول آپ کے شپلی بھائی کے تیسرا موضوع اور عقلن جو ہے وہ چوتھا موضوع چلے گا تو اب جو ہے اس پہ بحث ہوگی اور وہ خلافت خلاسا ہوگا قرآن سے اور حدیث صحیح سے اور جو بندہ حدیث کا انکار کرے گا لہٰذا اس نے رسول کی توہین کی ہے تو آپ حدیث کا انکار میں اسے کرنے نہیں دوں گا کسی بھی بندے کو جتنا بڑا مرضی وہ اپنے آپ کو اور یہاں ایک میں پوائنٹ بتا دوں کہ مفتی صاحب یہ دیکھیں کہ آپ اتنی بڑی زیادتی خود صحابہ کے ساتھ کی ہے آپ نے میں صرف یہی بات کروں گا کہ آپ کہتے ہیں کہ راوی رافلی ہیں راوی جو ہے فلان, ہے فلان ہے فلان ہے فلان ہے راویوں میں سے اکثر راوی صحابہ ہیں اس کے بعد تابی ہیں اس کے بعد تباہ تاپی ہے تو آپ خود ہی صحابہ کو جو ہے وہ رافلی اور فلان فلان ان کی بات کو کنڈم کر کے رکھ ہیں اپنی زبان سے کہ راوی جو ہے اس طرح اور اس طرح اور اس طرح اور سارے صحابی اکثر جو ہے وہ راوی ہیں اس کے بعد تاپی ہیں اس کے بعد تباہ تاپی ہیں اور آپ نے خود ہی اپنے قول سے واضح کر دیا کہ آپ صحابہ کی زبان پہ یقین نہیں کرتے ان کے قول کو پنچائے متقن اور محکم نہیں جانتے آپ نے خود ہی یہ ثابت کر دیا اور عدالت تو آپ کی یہاں پہ بھی واضح ہو گئی ان کی کہ کتنی عدالت ان کی آپ ذہنن اور اقلن مانتے ہیں اپنے موضوع پہ آتا ہوں کیا بھی جو ہے موضوع ہوگا آئندہ خلافت ثلاثہ قرآن سے حدیب سے حدیثی سے اور وہاں پہ رجال کی بات ہوگی اور باقاعدہ ہر حدیث کے رجال پہ مفتی صاحب آپ کو حساب دینا ہوگا اگر آپ کہیں گے یہ ضعیف ہے ہے فنائیں تو وہاں پہ آپ دلیل لے کے آئیں بتائیں کہ کس جگہ پہ ہے ٹھیک ہے یا نہیں تو آپ یہ ٹاپک یہاں پہ کلوز کیا جا سکتا ہے ان تعالی علیہ عظیم سبلی بھائی کس وقت کو مشخص کریں گے اس وقت انشاءاللہ شاء تعالیٰ ہم آئیں گے اور اسی طریقے سے جو ہے بات ہوگی ان کو بولنے سے آپ بات کریں مہربانی ہوتی ہے آپ کی بات چیت میں بسم اللہ رحمان کلیا کی بات کی تھی جناب آپ بڑے منت کی ہیں کلو بادل حسنا یہ کون سا یہ کلیہ نہیں ہے کل بادل حسنا یہ کلیا نہیں ہے جناب یہ قرآن نہیں ہے گاؤں کی تفریح در رہے کل کا مرا نہیں آتا فائدہ لاکمل نہیں آتا یا کمل نہیں آتا نہیں آتا تو میں نے ختم پارے سے آیا پیش کی آپ پھر اس طرف آتے ہیں تو گرام سے ثابت کر چکا کول کلاس سے ثابت ہو چکا بعض کی بات ہی نہیں کال کلاس پڑا اس کا جواب ہے پھر سیاح تم اصلاح سے تبدیل کر دیتا ہوں آپ نے بھی اس کا جواب نہیں دیا خود مین کی بات چھڑی اس کا جواب نہیں دیا بہت انصاف کی بات چھڑی پھر آپ کسی اور طرف چلا گئے پھر نصرت کی بات چھوڑی پھر مہاجرین کلاس چھوڑ دیا کتنا قرآن قید کا انکار کیا تو آپ حرشت بولتے جائیں ستے کرتے جائیں الحمدللہ آپ قرآن کلمے کے موضوع سے بھاگ جائے اذان کے موضوع سے بھاگ جائے پھر آپ اسے اس کا جواب ہی ہو چکا پوری دنیا کا پتہ چل گیا کہ آپ کا کلمہ بھی من گھڑت ہے آپ کی اذان بھی من گھڑت ہے راجہ صاحب کلمہ نہیں پڑھ سکے راجا صاحب آپ کی آزان نہیں پڑھ سکتے کسی اور کے حوالے آخرداوانہ الحمد للہ بس یہ آخری بات ہے زد کا کوئی علاج نہیں زد کا کوئی علاج نہیں آپ خود جگ نہ بنے اب عام خود جاگیں اب عام خود منصف ہیں یہ قرآن کے ماننے والے کون ہیں ضعی ہی فراضیوں کے ماننے والے کون ہیں ہم عزیث مانتے ہیں جو صحیح ہو اسماوی جان پہ آتے ہیں تو ہمارے پاس بھی آپ کے اسمالو کتابیں یہاں موجود ہیں رجالکشی موجود ہے سب کتابیں موجود ہیں تو آپ اپنے کلم اذان کو اصول اربا سے نہیں سابت کر سکیں قرآن سے بھی ثابت نہیں کر سکے اس موضوع کا آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ گھبراتے ہیں کلمہ آپ کا کھڑا ہوا ہے آپ کے کلمے کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ اصول اربا میں ہے نہ اصول کافی میں ہے نہ تہذیب الاحکام میں ہے نہ میں ہے اس اس موضوع سے پھر بھاگ جاتے ہیں پھر آپ روایات ہی جگہ روایات کی کوئی حقیقت نہیں قرآن کے سامنے یہ ہمارا اصول ہے یہ امام جعفر سر دیکھو بس آپ نے زید کرنی ہے میں پتہ چل گیا کہ آپ زید کریں گے زید کریں گے نہیں مانیں گے میں نہ مانوں گا کوئی علاج نہیں ہم کہتے تھے جج ہونے چاہیے وکیل ہونے چاہیے اگر وہ نہیں رکھ سکے تو ہم آپ نے خود فیصلہ کر لیا کہ قرآن کی تاریخ کون قائد ہے علی علیہ السلام قائد ہے امام جعفر تاریفیں قائد ہے حصل خطاب سنی نے لکھی ہے یشیا نے لکھی ہے ستاری ہے کتاب رب الربا سنی کی کتاب ہے یا شیعہ کی کتاب ہے وہ ضمنی تو پر باس آ چکی تھی اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ مسائل کو ثابت کرنے ہے پہلے دلال کا پال کرے پہلے دریف قرآن ہے نہیں مانتے آپ روایت کی طرف آتے ہیں اتنے ہم بار لگے ہوئے ہیں زئیس راض مجھے جس کی کوئی حادی نہیں تو ٹھیک آپ زئیش راویوں کو مانتے رہیں آواز آئی مانتے رہیں راوی کہتا ہے مانتے رہے ہم کہتے ہیں اللہ کا ہے خدا کا قرآن ہے اللہ کا کلام ہے اللہ کے کلام کے گئے کسی راوی کلام کی کوئی جلت کوئی حقیقت نہیں آپ نے ہم نے آپ کا علم بھی دیکھ لیا انصاف بھی دیکھ لیا سننے والوں نے بھی سن لیا بس الحمدللہ للہ آپ کی جیت ہے یا ہماری جیت ہے یہ ایسا سننے والے اب جو ہے یہ, یہیں پہ روم جو ہے شبیر صاحب اس کو بند کر دیا گئے کہ یہاں سارے لوگ موجود ہیں اور یہ پیچھے آ کر کے پھر بار بار جو ہے وہ اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں شیبری صاحب اس روم کو بالکل ختم کر دیا جائے اور جو ہے وہ اگر آپ کو ان سے قائد اعظم صاحب سے بات کرنی ہے تو دوسرے روم میں جا کر بات کر لیں تاکہ یہاں اپنا روم جو ہے وہ کلوز ہو جائے اور یہ جو صحابہ کرام پر جو بکواس کرتے ہیں یا بہتان کرتے ہیں یا ان کے بارے میں گستاخیاں کرتے ہیں تو ان کو کرنے کا موقع نہ ملے ان کی گندی زبانیں جو ہے یہ ہمارے لوگ نہ سنیں اور جو ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جی السلام علیکم اب جیسے فائض اعظم کا جو ہے مائک پلچ بولیا ہے فائض اعظم بھائی آپ مائک کے پتھر آ جائیں ادھر پھر اس کو ختم کرتے ہیں ابھی بعد میں آپ سے بات کریں گے بلکہ ایک منٹ رکیے گا میری فون کال آئیے میں فون کال اٹینڈ کر لوں پھر آتا ہوں کسی اور ایڈوس نہیں بھولیا ورنہ ہم رات پر ادھر بیٹھے رہیں گے السلام علیکم تمام روم کے ناظرین اور جب کہ ابھی یہ روم بند ہو رہا ہے اور دونوں نے اپنے اپنے پورے میں پورے نہیں ہوتے اور, تو اور جو اگلا مناظرہ طے ہوگا وہ دونوں کی اگلا پنج مناظرے کا طے ہوگا اور دونوں کی میوچل انڈر اندر، کے تحت ہوگا اور تاریخ کا جو ہے وہ دونوں اپنے لیے جو آسانی کے آپ یہاں پہ آپ جا رہے ہیں تو انشاء اللہ مناظرہ اب جو ہوگا وہ دونوں کی رضامندی کے تحت دن بیٹھا فی ہوگا شکریہ جی بہت بہت شکریہ بھائی روم بند اللہ ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ جی سیل بھائی اور فقیر الدین بھائی شبلی بھائی بھی ماشاءاللہ اللہ سے آگے امین برکاتی بھائی جتنے لوگ تھے آپ کی پال وغیرہ میں تورت کائنڈلی انہیں انوائٹ کر لیں تاکہ مطلب جس حوالے سے گفتگو ہی اس بارے میں بات کی جا سکے اور الحمدللہ مطلب مفتی صاحب مفتی عباسی جی صاحب بھی تشریف لے آئیں تو میں ان سے ملتمز ہوں گا کہ وہ آ کے اس پورے مناظرے کے حوالے سے وہ اپنا خیال ظاہر کریں اور الحمدللہ جتنے بھی باشور ہمارے ساتھی تھے انہوں نے خود سنا کہ دلیلی گفتگو وہ بالکل نہیں کر پائے بلکہ کبھی خان صاحب کے لطیفے اور ہسپتالوں کی باتوں پہ لگے رہے بہرحال حضرت عباسی صاحب جو ہیں وہ تشریف نہیں آئے تو کبا آپ پلیز مائک لیں اور مناظرے کے حوالے سے ذرا روشنی ڈالنے جا کر رہا ہوں کڑا کہ تو بند رہا ہے تو اس لیے میں نے وہ جو ہے مہندی لگا لی دادی کو سر کو تو آپ بات کریں ابھی یہاں تو اگر بات کرنی ہے تو میں پھر کسی کو زیادہ میں انشاءاللہ کریں گے میں تو ابھی تو یہ لگا لیا لی دادی بات کروں گا تو یقیناً وہ گر جائے گی تو الحمد بھائی کو اگر آپ انوائٹ کریں وہ مجھے اصل میں انوائٹ کر رہے ہیں تو الحین بھائی کو آپ انوائٹ کر لیں گا نافر نہ کھٹ ہے۔ رحم کریں۔ میں یہاں بات کر رہا ہوں۔ مستعین تمامو۔ اس کو سننا۔ آپ کا مناصرہ۔ اور ہمارے کا۔ صلی اللہ علیہ وسلم الله وحده صل علی علیه و صحبه و بارک و صلی علیه و عبدہ و رسولہ برادران اہل سنت اپ حضرات کی بہت ہمت ہے اور بڑے دل گردی کی بات ہے کہ رات سے اب تک ہم اجوش ہو گئے اپ حضرت نے مناظرے کی پوری کاروائی کو سماعت فرمایا اور فریقین کے دلائل سنے یقیناً بہت سے حضرات بھی ایسے بھی ہوں گے جو بعد میں شریک ہوئے ہوں گے یا خلاصہ کے سننے پر وہ اتفاق کرنا پسند کریں گے تو اس حوالے سے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ شیعہ حضرات نے اعلی سنت و جماعت پر پریشر ڈالنے کی غرض سے انہیں چیلنج کیا ان کا خیال یہ تھا کہ جس طرح غیر مقلد یا دیوبندی میدان چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں تو اعلی سنت و جماعت بھی بھاگ جائیں گے لیکن ان کا یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا اللہ تعالی کے فضل کرم سے حضرت قبلا مناظر اہل سنت دامت برقاتم لالیہ نے ان کے تمام دلائل کا جواب دیا اور نہایتی اصول قواعد اور قوانین کے ساتھ قرآن مجید کی آزاد کی بارش کر دی اور اپنے موضوع کو آپ نے کما جنبغی نہیں بلکہ کما سے ثابت فرمایا اور موترزین کے ہر اعتراض کا جواب دیا اب دیکھنے کی قیشت یہ تھی کہ شیعہ مناظر کے پاس مثالوں کے سوا کچھ نہیں تھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا جب اس نے عدالت صحابہ کے موضوع پر شکست کھائی اور دوسرا موضوع چلا کلما اور اذان کا تو ہم نے اس سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنے اصول کی کتابوں سے اپنی اذان اور اپنی اپنے اپنے کلم کو ثابت کر کے دکھائے مقصد یہ تھا کہ جس سیٹنگ کے ساتھ جس حیات قزائی کے ساتھ اور جس مجموعے کو وہ کلمہ قرار دیتے ہیں یا اذان میں جن الفاظ کو وہ شامل کرتے ہیں وہ انہیں ثابت کر کے دکھائیں اور ان کے گھر کی کتاب سے یہ ثابت کیا گیا کہ جو لوگ اشاد اللہ علی اللہ کے الفاظ ازان میں شامل کرتے ہیں خود ان کا محدث لکھتا ہے وہ ملون ہے تو اس کا جواب نہ دے سکے اور ہوا یہ کہ انہوں نے موضوع کو بدلنے کی کوشش کی جب ان کی کوشش کو ناکام بنانے کے لیے دوبارہ ان سے کہا گیا آپ اپنی اذان سنائیں کلما سنائیں تو ان کا مناظر بھاگ گیا دوسرے آدمی نے پتہ نہیں کس دل گربے کے ساتھ کلما سنایا اور اذان سنائی لیکن پھر بھی اس کا ثبوت پیش نہ کر سکے اور پھر وہ دوبارہ پہلے موضوع کو جس کا انہیں حق نہیں پہنچتا تھا دہراتے رہے حالانکہ یہ طے شدہ بات تھی کہ پانچ گھنٹے کے اندر اندر وہ اپنے موضوع پر بات کریں گے پانچ کی بجائے چھ گھنٹے میں بحث ہوئی لیکن وہ اپنے اپنی شکست کو چھپانے کے لیے اور کلمہ اور اذام سے بھاگنے کے لیے پہلے موضوع کو چھیڑنے کی کوشش کرتے تھے تمام دنیا نے اس کو سماپت کیا الحمد للہ اعلی سنت و جماعت کو اس پر عظیم الشان فتح نصیب ہوئی میں اس پر تمام اعلی سنت و جماعت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب سے بڑی بات کہ حضرت مناظر اعظم مناظر اہل سنت دام القاط جنہوں نے اپنے بڑھاپے کے باوجود علالت کے باوجود سر جا کر ان کے ہر حد کندے کا طور سے فرمایا اور ان کی ہر دلیل کا جواب دیا اور یقیناً اس سے اعلی سنت و جماعت کو سرپرستی نصیب ہوئی اور شیعہ سر ہو گئے اور ان اللہ تعالیٰ یہ تاخیر سرنگو رہیں گے حق حق والوں کے ساتھ ہیں اللہ تعالیٰ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں عالیہ سنت و جماعت کو مزید ترقی کامیابی کامرانی سے بحرور فرمائے دعوانا واخن الحمد للہ نبل تقبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ غوثیہ نعرہ مسلک اہل مسل کے اہل سنتماعت اہل سنت مشاہ سنت, اہل سنت مناظر اعظم اہل سنت جنہوں نے کام کیا ہے دعا, دعا انہیں سے کرا لیں ہم تو آمین کہنے والے ہیں سب لوگ ہی بزرگ موجود ہیں تو یہ تجارت ہم کیسے کر سکتے ہیں ہم بس ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا یہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاتھ میں دعا کرتے رہیں ان کا ایسا ایسا کرنے سے ہمارے ایمان مضبوط ہوتے ہیں اور آج ایسے ایسے منافقوں کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے ایسے علماء اکرام کا سایہ ہمارے قائم فرم فرمائے ان کی عمر دراز فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت وافی رضا فرمائے اور ان کو دشمنوں کے حاصلوں کی حسرت سے محفوظ فرمائے یہ دعائیں ہماری ہیں پر ہمارے اپنے وہ خود انشاء شاء اللہ تعالیٰ بس مختصر التجا ہے کہ وہ آخر دعا فرما دیں اور ان اللہ تعالیٰ اگلا پروگرام ہوگا تو ہم ڈبلو ڈبلو ڈوٹ برکات انویسٹ پینشن رابطہ کر لیں گے بھائی کا بھی بھائی کا بھی باقی مصطفیٰ جانے رحم تیلا کو سلام شمعِ بد میں ہر دایا تیلا کو سلام جی سو وانی گڑی چمکا پے با کاچا حضرت وبار سلاطن اللہ من بے جاہ نبی کل مصطفیٰ برسول کل متعلق صلی اللہ علیہ وسلم تحر کلو بنا امکل ام مشاہد اک و محبت والا شوق یا کرم و صلی اللہ تعالی علی خیر خل کے ہی منور عادشی وزین قاس میں رز کے ہی مذہل لطف ہی وجود ہی وہ کرم ہی تقریباً تقریباً دس بارہ گھنٹوں روم کے اندر ہی ہے اب ان شاء اللہ نظر بند کریں گے اور ان شاء اللہ اپنے روم کھلے گا جو ہمارا ٹائم تھا نارمل جب تک چلے تم بہت ابھی حضرت چاہتے ہیں اللہ حافظ رحمت اللہ